کی تقاریری کیسٹوں کا مرکز رضوی کیسٹ ہاؤس مکتبہ رضائے مصطفیٰ چونک داروسلام گجران والا مدلہ سر کلیادا سی نا وحبی دشی نا و روسنا و نور نوروانورو یا نور نور قبلا پل نور نور بادہ نور و نور پوکا پل نرو نور في كل نور ويا نور وما كل نور وبك النور ومنك النور وإليك النور وأنت ونور نور ونور كل نور صل على نور سل پلند سورج لو ر دل مساد گلا کم تجالفی وجوہانور وفی علنا وافی سر دور نا انا بعد فارض بالله الصمي العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم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 سو ندیل علیہ الحال آلئی افضل سال تیوتسلی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 سل رسول اللہ والا آلکوا سہا بکیا ابی اللہ سپری سلکیا سارا ہے سبحان اللہ. مل کے کہو سبحان اللہ ذرا سبحان پیار میں راخو ماں شان پور نور پور سرو یہ جل رضا کا ہے مل کے پڑو پور نور پور سرو رل رضا کا ہے جس جس امام اہل سنت تاجدار برے بریلی مولانا اشا امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی عقیدت محبت پیار ہے وہ پڑھو جئی آپ کی ذات نال ویر اے وہ بشاک نہ پڑھو جیارے وہ پڑو پور جنن نور پر سرور یہ رضا کا ہے پور نور پو یہ جلسہ سار کا ہے پور نور پر سرو یہ جلسہ سار کا ہے پور نور پور سرو یہ جلسہ رضا کا ہے جس سمت آج دیکھیے چر رضا کا ہے جس سمت آج دے کیے چرچا رضا کا ہے جس سمت آج کیے چر پامے نقش بندیاں دی محفل ہو سہر وردیاں دی محفل ہوشائی ہو دی محفل ہو دی محفل ہوشتیاں دی محفل ہو گویا سارے سلسلے نورن الا نور نے اور تمام سلاسل جڑنے الحمدللہ اسا سنیاں دے سر دا تاج نے لیکن جس دیدی محفل ہوے چشتی اون سوروردی اون نشائی اون اوایسی اون نقشبندی اون جنہ جنہ دیاں وی محفلاں نے کمال دی باتے ذکر حضرت خواجہ خاجگان ہند ولیا طع رسول دا ہوے رضی اللہ تعالی ذکر حضرت باول حق زکری ملتانی کا ذکر حضرت شہن شاہ نقش بند ذکر حضرت شیخ سرحدی دا ہو جنا جنہ بھی بزرگوں کا ذکر ہونا جنہ جنہ دی محفل حتی کے میلاد دی محفل ہو تا، دی محفل تا ختم دی محفل کوئی چھوٹی اپنا جناب محفل تا کوئی وڈی کانفرنس تا. اور کچھ نہیں تے. کم از کم محفل تے. کانفرنس کے اختتام تلا حضرت دا سلام پڑھ کے تے. اخیر تے. مجھ سے خدمت کے کہیں ہاں رضا آلہ حضرت دا نام اس محفل پی گونج ہے اور کہنے والے نے سچ آ ہے جس سمت آج دے یہ چار رضا کا ہے جس سمت آج دیکھ چر چار رضا کا ہے پورنور پور, پور یہ جلسہ رضا کا ہے پر نور پور یہ جلسہ رضا کا ہے جس سم آج دیکھیے چر چار رضا کا ہے جس سمت آج دیکھئے چر چار رضا کا ہے اور مدت ہوئی ہے آپ کو پردہ کیے ہوئے ستر سال دے قریب ہو گئے نی آلت عظیم البرکت امام آپ سنت نو اس دنیا پردا فرمایا ستر سال کے مدت ہوئی ہے آپ کو پہ کیے ہوئے مدت ہوئی ہے آپ کو پہ کیے ہوئے لیکن ہر ایک بزم میں شوہرا رضا کا ہے لیکن ہر ایک بزم میں شوہر رضا کا ہے لیکن ہر ایک بزم میں رضا کا ہے پر نور پر سر یہ جل کا ہے رضی اللہ تعالی نہایت ہی واجب الحترام علماء مایال سنت مخترم بزرگوں دوستو پیارے عزیز سنی حنفی بریلوی مسلمان بھائیوں اور نہایت ہی کابی صد احترام میریوں مائیو اور تینو اج بھی عظیم الشان بابرکت نورانی و روحانی دو روزہ امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کانفرنس جس وچ میں اور تھی سب حاضر ہوں اور اس دو روزہ کانفرنس دی آج اے آخری اور دوسری نشست الا تعالی دے حضور دل دیا گہرائی کا دعا ہے ہاں مولا کریم ساری اس بابرکت نورانی اور روحانی کانفرنس نی بارگاہی جاب قبولہ قبول مندور فرمائے اور سڈے سب دے واسطے ذریعہ انجام بنائے قرآن مزید فرقان حمید دے پہلے پارے سورہ فاتح شریف اور ہر سورا فافیا شریر چند آئے تلاوت کرنے دا شرف حاصل ہے حصول برکت دی خاطر اللہ کریم جل اجلال ہو آم من والی بار گاہ پاپ کے اندر ہر کوئی پام وہ ایمت جماعت سنی ہنفی بریلوی مسلک تلق رکھ والا پاویں ہو وہ کسی ہوسلک تلق رکھنے والا باب ہو کے اللہ دے حضور حاضر ہو کے پبلے ول منہ کر کے الحمدللہ اسا سنی سمنی ہنفی بریلی مسلمان تو جو میرے ول کنا دی تک اس طرح ہاتھ اٹھا کے ہاتھ دیا تلیا تگلوں کے فاصلہ رکھے تے قبلے دا رکھ کے کبلے وال تلیاں کا روخ کر کے بڑی آجی انکساری نل اللہ اکبر کہہ کہ کے زیر ناف ہاتھ بن کے کھڑے ہو جانے اور دوسرے لوگ کوئی جنابی اتوں توجہ میرے وقت ہسا مقصود نہیں سمجھانا مقصود ہے انداز بیان گھر بہت شوق نہیں ہے شاید کے اتر جائے کسی دل میں خری شاید کے اتر جائے کسی دل میں ہاں تھے بھی ہم سنیا بھی تو اگی اتری نہیں بہرحال کوئی جناب جی اصلاح طرح ہاتھ اتنے بن کوئی جناب جی اصلاح طرح ہاتھ بن تھوڑے جن ہوا نہیں, نہیں تو کوئی اون جناب جی سمجھ گیا ان سمجھو تو سارے بولو اچھا ماشا پھر بولو تو سہی نہ میرے ناراضگی کا ہزار تا کرو میں تو کسی کا نام ہی نہیں لیا سانوں نالے دی لوڑ ہی نہیں اس واسے محفل پاک بولو محفل جی لانا بولیا میں سمجھا گا خود تھے پلیت محفل پاک نہیں ہونی جن نے ساری زندگی پاک رسول دی پاک عظمت کے گیت گائے وہ محفل نہیں پاک ہونی تو ہوئی جی ہاں جی پرجو باہر وال کوئی اپنے اپنے طریقے دے مطابق اللہ دی عبادت کرنے کی دی عبادت کرنے اچھا بھائی سنیو تھی دسو کی دی عبادت کر دے سنی ہو بریل مسلمان اللہ دی عبادت کر دو ہاتھ کھڑا کرو میں زیارت کرنا لوں ماشا جزار تلے کر اچھا جیڑا کسی پیر پیغمبر دی عبادت کرتا وہ ہاتھ کھڑا کرے پیر ہاں؟ پیغمبر دی دیکھا جی میں کوئی ان سبق نہیں پڑھایا لیکن کتنے بدبخت بخت لوگ نے جڑے سنیا نو کر ولیاں تے کہ ولی پیغمبر کی پوجا کر دی. نا واسطے نا ہی کافی لا نا تو لاہ تے رب دی جی رب جی جی رب جی نا تو نہیں لیا کسی کا ہوں آپ جھوٹا ہوگا لان پہ ایڈا گلا فاڑ کے ایڈا منہ کھو ہسو نہیں ہفانا مقصود نہیں تعلی بڑی مہربانی سمجھو اپنا مطلب بیان کر اپنا چیزا بیان کر رہے ڈنکے کی میرا محمد اطمین خطی مرکزی جامع مسجد فید مدینہ منڈی کاموں کی ضلع گزراں والا دا ڈنکے کی چوٹ سے ارانے باں لہرا کے کہنا بازو لہرا کے کہنا کوئی ماں دا لال پوری دنیا دے جتنے بھی الف ملا واحدہ سب سے سب جڑے سانو سنی آنٹی بریلی مسلمانوں نو بدن کرے گی اللہ دی عبادت نہیں کرتے پیرا دی عبادت کردے نبیاں عبادت کردے دی پوجا کرتے فلانے کر دینا لال ساری دی سنیا کی دی عقائد دی، کوئی کتاب کٹ کے بہا دے جہ با سابت ہو سی رب کی عبادت تو علاوہ کسے پیر پیغمبر کی ہتھی امام لمدیا دی عبادت کے ایمان پلیا پلایا مولی محمد اکاندھی ڈیڑھ لکھ کتب خانے سمیت دماغ اپنے باقی دے جناب جی ستاں جیاں سمیت دا مذہب قبول کرنا نہیں تو میں ضرور آخانگا اے جی بک بک تو اپنی زبان ند کرو اور توبہ کرو سچے دل دے نال توبہ بھی کیو دی اللہ ہوں اس طرح دی توبہ نہیں توبہ بھی اندرو باہروں کے کیو جی توبا نے آئی یا ائیو حلہ دینا آمو تو اللہ تن سو ترا پیار نہ سبحان اللہ جن قرآن پائے پیار ترا گج وج کے آواز کٹ کے سبحان اللہ کی چھل آئے سب پاکستان چہو جہا بھی مارک ہے جہاں نہ قرآن پڑھتا بلٹ قرآن ننتا ہی نہیں سمجھ گیا ہو کہ کوئی نہ <سؤال> نا نہیں لینا محفل پا کے <سؤال> چلو محفل بڑا <سؤال> <لے؟ سؤال> پیار <نل> بولو محفل <سؤال> <لے>؟ <سؤال> نا نہیں لا سڈے پاکستان چہو جا بھی مارکا ہے جڑا قرآن پڑھ دیں پڑھے پہ تاج قرآن نا ہو لیکن <سؤال> کدی کدی اپنے مطلب واسطے واسطے سامنے سچا ہون واسطے کدی کدی سر مار کے قرآن کی ای پڑھی لینا پاو غلطی پڑھ اکلا کے پڑھ لیند کر کے پڑھ ہی لیند قرآن پڑھنا لیکن رب کی کسی وہ قرآن نو من دے <تصفح> علی تک قرآن اصلی سورت اصلی حالت ابھی تک آیا ہی نہیں امام آنگے نال لے کے آنگے عرض کرنا کہ وہ قرآن سے دے ہی نہیں لیکن لمبی دی سور لا کے مولا پاک کو من والو آؤ میں تو مولا پاک دی شاندان سنا ذرا سلوار دی سمجھ چلنا سمجھا نا تو میں میاں تھب کا پورا سنا دیا پورا جارے خود رحمان دان کی فرمایا انکرا وا پو میں تن قرآن سنا دیا والا جس پیارے قرآن وچ خود رحمان دلان فرمایا بانو نل قرآن موسفا ورحمت للمؤمنین اس قرآن نازل فرمان والے اس ہی حفاظت فرمان والے اور اے قرآن جڑا نازل کیتا ناول کی سارے دا سارا الحمد شری دی الف تو لے کے دی سین تک اس سارے دا سارا قرآن مومنا دیئے دیے تے رحمت بھی پھر میں اس دے ابتدا سورہ فاتحہ شریف وچوں چند ایک ایتا تلاوت کر کے سنا جیڑی سورہ فاتحہ قرآن ہی نہیں بلکہ امل قرآن امل قرآن اور پھر اے سورہ فاتحہ جس بیماری والے تھی پڑھ کے دم کر دے اللہ دی برکت نال بیماری بھی دور کر دے گی بڑی بڑیاں نے بڑی رحمتہ نے شفاواں شفاواں بہرحال میں عرض کرتا پیا دوستان نے ازیز قرآن جدو پڑیا جائے تے ایمان تازہ ہووے دل سرور آوے اور آر دے سامنے نور آوے اور پھر جدو ایمان تازہ ہو جائے تے پیار محبت گج وج کے سبحان اللہ دی چھل آئے یہ بھی یاد رکھو اولا ماتری پرمار نے میں نہ دا خادم تے جوڑے سیدے کرنے والا کتاب چاہتا جہا شخص ایمان اور عقیدے دی صحت نال ایک واری سبحان اللہ کہہ دے واری ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے اللہ تعالید مجد کریم اس شخص دے ناما امال نبے نیکیاں درج کروا دی اور پھر اس او شخص دے نا دے جنتر دخت بھی لگوا دیتے جان یعنی کنا فائدہ کنیاں برکت نے کنیاں رحمت نے مولوی کوئی نہیں لگا خرچ بھی کوئی نہیں ہوا لیکن ایک واری ابان اور عقیدے کی صحت ن جنتی بغیچے چہ کے سبحان اللہ کہہ دیے کتنی پر رحمتا ہاتھ اور سچا کیا کہنے والے نے مولا تیرے کرم سوبے نیا کون سی شہ نہیں تیرے کرم تنگ ہے پر تیرے یہاں کمی نہیں جولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں تاریخ شاہ حضور علیہ سلاح تو دے دادا جان میری گل کی سمجھ آ رہی میرا بیان سیدا سادہ دیا ہے. کوئی چکر بازی والا بیان کو بالکل آم فائن چدور والی سلاتے سلام دے دادا جان حضرت ابدل متلب ردی اللہ تعالی نو خانے کعبے دے حاضری دے رہے ہیں ادھر ابراہ زبردست لشکر لے کے اونٹان دا اپنا جناب ہاتھیاں دا زبدست لشکر لانے آ ٹانے معا پتا لگ دل ابدل دے اونٹ نے دے اونٹ قبضے کر لیا قابو کر بسنے والا دسیا ہر اس طرح جراثت خانے کا مادہ تانے دردے والا رستے وی تو آڑے اونٹ پہ چارتے سنڈے اونٹا نبزے چ لیا جی آپ نے جدو جی سنیا کہ میرے اونٹا قبضے کر لیا آ ربر آئیو میرے نہیں چکے نہیں جسم کپ کپا ہٹ نہیں پیروں لڑکڑا ہٹ نہیں چہرے دا رنگ فک نہیں سینا تان کے ابرا سامنے جا کھڑے۔ ہوئے او ابرا میو پتا لگا میرے اونٹ قبضے کر لے ابرا پڑے متکبرانہ غرور والے انداز میں اختیار کر کے ہے ابدل مطلب تینو اپنے اوٹان دا فکر پیا خیر منا میں ڈان آیا خانے کابے نو ڈان آیا اپنے اٹھا دی فکر کرتا آگے خانے کابے دا کوئی خیال کر میں توان آیا حضرت عبد ال مطلب ایمان فروغ جواب سنو فرماندے نے دا, ما دا مالک میں اونٹاں مالک میں میرے اونٹ تبضے کیتے نے جنا ابزے مالک میں واں میرے اونٹ تو میرے حوالے کر جس گھر تلیا اس گھر کا مالک اللہ او جانے تے پھر تانی میرے اونٹ سے میرے حوالے کر مالک اونٹا نہ میں واں تے باقی رہ گئی گھر کی بات تو گھر کا مالک آنے بولو جی اللہ نو بولو نہ بولو ہاتھ <تصفح> لہ کے بولو گھر <تصفح> کا مالک اللہ فرمایا اونٹھاں دا مالک میں میرے اونٹ میرے حوالے کر ہاں گھر جانے تے والا جانے تر منہ تو درموت کر وے شرکی ہوں آپ اس واسطے تے فرمایا نا فراصت فو زورو دے نور اللہ فرمایا مومن دی فراست کو ڈرو کیونکہ مومن اللہ دے نور ویخائیں ابد المتر میرے نبی پاک دے دادا جان دیکھ رہے انجام کی ہونا ستیا ناس ہو جانا ہی کھ نہیں اونٹ میرے حوالے میرے کر باقی رہ گئی او کار کار والا تو جانی آپ پہ نبڑ لے گا جا جا جناب جی اپنے اونٹ اپنے حوالے کرا لے کبجے کر لکھا جا ہاں کردر جی نو ٹان جدیا ٹانس پجو کرو بڑے بڑے ہاتھی تے او نا ہاتھیاں دی جڑا جناب جی اگے ہاتھی سی ساتھی جگے ہاتھی سی سردار ہاتھی کون بولو اب ابولو جی ااتیاں جڑا سردار ہاتھی سی تاریخ دا مطالعہ کر کے دیکھو سردار ہاتھی کا نام محمود, کی محمود, کی محمود, کی محمود, کی محمود محمود, محمود یادا دو چار سال وی باقی پکا درگاہ نہیں گل کی بہرحال جو محمود نامی ہاتھی ان ہاتھیاں اگے جدو جناب جی خانے کابے نو ٹاندہ جناب پروگرام بنایا اللہ کریم نے جدو یہ پروگرام نلحزہ فرمایا میرے گھرمتی کرنے واسطے آیا پجو تے کرو پھر کون رب جارے قرآن کہ بت شرب ولا شدی کوت والی ذات الا کل شعی ان کدی او طاقت تا کوت والی تادر مطلب ذات رب دل جلال ذات نے پھر ان زبردست ہاتیا لشکر تاتیاں جو کچھ حشر کیتا سورہ فیل کٹ کے ویکو قرآن پڑھ کے ویکو پتہ چل جائے رب کریم نے پھر کی کیا آڈر دبا دلو آ جاؤ آرڈر مل گیا جدو ربارگا ادی ادی چٹا مر کے بنتے ایٹا گل بنتا ہے جب ابر آلود ہوئے چھوٹی چھوٹی پھول پینی ہو فہار پینی ہولان گلیاں کدی اچھی کدی نیو کدی ادھر کدی ادھر ایں پورک دیا پھرکیاں جناب ویخیاں نہ رب دیا فوجا جی سدام سن دیا فوجا تو ڈرد بھائی گو جہا اللہ کو ڈرنا چاہیے جنہیں پیٹرول ڈالر دے, دے, دے کے اے نام نہاتے دے دے دے دے داؤ بس اے تبڑی کرو لوگوں کا اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے اللہ کسی وقت کسی سے متو دا جنو آ گئی واری حالاں بیٹھا کوئر رکھ چکی اتوں پہ اسی پر نکل نام نات ہوئی ٹھیک اللہ ہی سے مدد مانگو اللہ ہی سے ڈرو اور کسی سے مدد نہ مانگو اور کسی سے نہ ڈرو آپ کدے کوئی ڈر گیا کہ آپ مدد کتوں منگی خوش چوڑا بوش کون چوڑے کو مدد جاؤ سان تے ولیاں کولو اور بالخصوص بابا ہجمری خواجہ تے مولا والی مدیڈی گلی والے کو مدد منگنے پہ سیرک تے, تے سٹ کرنا لے ہو اور جاؤ سانو ایزرگا ای پیارا محبوبہ نے خدا تے بالخصوص مامو لمدیا کوکھے ویلے مدد منگنی مبارک اوکھے ویلے چوڑے کو مدد منگنی پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں کارو کام اپنا دیکھا نہ اللہ کے محبوبہ وو منہ فیریا انہ کی امداد ونہ فیریا تے نا پھر رب نے آزاد مسلط کیا جاؤ جے میرے محبوبہ کی مدد کے قائل نہیں تو پھر جاؤ چوڑیاں کولو مدد منگو کیا آزاد نہیں بولتے نہیں ڈر گئے ہو سریا گلا سن کے ڈر گئے ہو, ہو یہ اے نا ظالمہ تے نہوست نہیں ہاں جڑے عربے لے کوئی کہا ہے ناہنو اکرب ایلئی ہے لیکن خدا دی قسم سادہ اس قرآن دیائے تیوی ایمان کہ اللہ کریم ہر ایک دیشار ارتوں میں قریب ہے لیکن جس رب نے اپنا پتہ دسیا اسے رب نے اپنے محبوب دا بھی اڈریس پتا دسیا کی فرمایا ان نبی اولا بلو نی نا سم فرمایا پکی تیڑھی باد مو منو میرا نبی تو توڑیاں جانا تو بھی زیادہ قریب ہے اللہ, اللہ! یا رسول اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ اپنے حبیب دا بھی پتا دا تھا قرآن کر کے جی اکڑا بوئیے بد بختو قرآن دی آت پڑھ پڑھ کے کیھیچی کی کر کے تے سور کھوتے مار کے اے ایت پڑھ دیو بد بختو جا پورا قرآن دے ہی مال جے تے ان ابھی بل مو منی من فوسے ہم والی ایت نو پڑھ کے سنایا کرے خدا دی. قسم کے کہنا سننی انتی دا قرآن دی. دی. لے پڑھ کے سناؤ رب جڑا شارق تو قریب رب او سے شارق تو قریب رب نہیں تے سان کیا کی و لو جل انفسهم فہ جاؤ کا فست فر وست فر لسولو اللہ برا فرمایا اگر اپنیا جانا تو ظلم کر بیٹھے ہو تو کی کرو اور قرآن پڑھو اللہ تعالیٰ قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اونج سنیا نو بنرام کرنوا سے یا رسول اللہ دے نعرے بلند کرنوا والے غوث العظم دے نام دے نعرے بلند کرنوا والے ملاد یا محفلان دا احتمام کرنے والے یا روید یا محفلان دا احتمام کرنے والے امام احمد رضا کان فنسان سجان والے اندے بارے چاندے میں انہوں قرآن پڑھنے نہیں ہوں دا انہوں حدیث پڑ اس خادم اہل سنت جت کے قران حدیث پڑھ پتہ لگ جائے کی بھاو وک دیے انشاء اللہ العزیز امام اہل سنت قدنا جا خادم ہونے دی عیصت نال اور پاسبان مسلک رضا مولانا الحاج ابو داؤد محمد صادق صاحب قبلا دامت برکات مولا قد زیادہ ایک ادنا جا ناچیز یا خادم ہوندی عیصت نال کہنا ایمانا لا میرے پیڑ پا کے ویک جی قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے منکرہ تریاں پھٹیاں نہ پننا مینو امام محمد رضا گلام ہی نہ قرآن پڑھنا نہیں آتا میں کہنا رب قسم قرآن تہنوں پڑھنا نہیں پڑھ دیو تو مطلب دیات پڑھ دو چند کٹیا ہوئی جی ادارے رٹا دی جائے بس آپ سات ایت رٹ لو یہ تبصرے کرتے رہا کرو ات سجے کبے نہ ہی لو پھر تسی شیخ خل میں کہ شہ خل کھولے کہ فیل لے فیل لے کہ یق میں گول لے یق چشمے گول لے کہ دونوں آنکھاں تو لے جا تھلے جاتی مار کے ویک دوں ٹنگا تو ہیل چولہے تو مان والے کھاتے ہو جی بالکل نمدار اللہ کی قسم کے ادارے ایسا رٹائیں جانا بتانا ایتان نمیاں بارہ تسپا کرو بس تھی فیچر ول بھی ہو سان سڈے بزرگاں نے قرآن سنا ادا تو مناد ریاد محمد محبوبی رحمت اللہ تعالی محمد مسافر اللہ اللہ جنہوں نے بیان سنیا پتا بعد لوگ میرے یہ گل نے کہ حضرت صاحب بہت زیادہ زور جدوں کو رکا جائے جدوں گل ہو جائے تھی قرآن دی ایج پہ پڑھتے دیو یہ دی کی وجہ زیادہ قرآن پڑھنے زور کیوں دے دے پرو نے اس واسطے حالانکہ مینو کے گھر کے حوالے بھی یاد نے میں کتاباں لکھ لے, لے کے انہوں دے حوالے ان دے گھر دے, دے دے کے انہوں کا رگڑا کٹ چڑیا پھڑ کے مینو دے حوالے بھی یاد نے گھر دیا گلان بھی یاد نے حدیثاں بھی یاد نے لیکن جدو گل میں کرنا قرآن ایت پڑھ کے دلیل تے ثبوت پیش کرنا حوالہ پیش کرنا تاکہ جے قرآن دی ایت سن کے بھی من کر نہ من انکار کر دے تے کم از کم جدو مرن کا وقت تے تو کچھ نہیں کم از کم وہ پاسا تو ماریا جائے اور کوئی نہیں یہ جی قرآن سن کے بھی نہ منے تو کم کا مرہ لگیا وہ مارے گئے اور کچھ نہیں کم کام مرہ لگیا کچھ کھاوے تو سہی نج پیوے تو صحیح سی نت لگے یہ ہے میت کی سی بے ادب کی رحم پانے کے قابل نہیں ہے ان کے دشمن پہ لانت خدا کی مودی خان کے قابل نہیں ہے پتا تو لگے نا آؤ قرآن سنو ایو سارے بارج یقین کرو غلط سلط پراپلو جی انہوں قرآن نہیں پڑھنا کسے آتا دوڑے کہانیاں دورے مائیے ناتا پڑھ کے تر جائیں قرآن سنو جس رب نے اپنے بارے آخیا نہ نو اکرب عل ہے <تصفح> <تصفح> اپنی واری آئی تے فرمایا تو پروا میں اللہ ہر ایک دش رب تو کری پامے مسلمانے مسلمان پام غیر میں ہر ایک کریم کری جدو محبوب دا درس دسیا محبوب دتا دسیا فرمایا ان پکی بو مومی جہاں میں شارغ تو قریب اللہ کریبا جی میرا نبی مومنو تانا تو, جانا تو بھی زیادہ کریب او او اولا با می نی اکرب اکربا می نی قریب پڑھ کے دیکھ لو تاجی رناس بات غلط ہوئے حوالہ گلط ہوئے فکیر گئی نہ روپیہ نقدی نام پکے تے لکھ کے دے تیاراں ایسے خوشاب روڈ کھڑا کر کے ٹوکے نال گردن اڑا دیو سر قلم خون مار پے جے گل کریے تے دعوت فکر دیاں گا نو ہزار میل دور امریکی صدر چوڑے کلو مدد منگیا کاش قدیش شاہ رغد قریب اللہ دا اے بیان سن کے رب دا اے ایلان سن کے زب دا اے فرمان سن کے توں حجاز مقدس دی سرزمین تے بیکے اپنے ریاض دے دار الخلافے ویٹ بیکے مدینہ منورہ روزہ اتھر والمون کر کے روزے دے مکین کملی والے والد حضور ایسرہ حت بن کے نظر چکا کے کہتا باہر ایکو جہ ہو کے دو دل دماغ کر کے ایک واری اللہ دی کسمیں کھانا پھر ویخ مدینے والا کم تیری مدد نو پاؤ لیکن مومن ہاں صحابہ کا نیاز مند ہوئے تے کبھی نا اونج بڑا تو ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ابو بکر صدیق کا ہے ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا ہے لبی قسمے نہ عقیدہ ابو بکر صدیق عقیدے ملتا ہی نہیں میں دعوے ابو بکر صدیق دا عقیدہ کی ہے تو جکڑو امام احمد رضا کانفرنس سے شریف لیا والے ہو امام نانفرنس تو جا کے بیٹھے جیسے امام نے سان سہی عقیدہ کہ مستفا پیارے کا پیار دجو غور نہ سنو خلیفا ابل برہت باپ اتداد فاتے مسلمان کذا افبل ال خل آئی ول مرسلی خلی پاتم بلا فصل دقی حضرت گرسوں میری انہوں گلا نو خلیفہ اول برحق داف فا ہے فاتح مسلمہ قذاب مسلمان الخلق بعد الانبیاء والمرسلین البل مسلیم خلی فتم بلا فضل بتا ان الفاظ نئی لفاظی نہ سمجھے متے کوئی ایس کمپنی دا نمائندہ نہیں دی تابا دیکھو سو مار گیا اپنی کتاب نہ چل بلا ہوانا گلط ہو گئے فکیر زمے دار پنج ہزار روپیہ نقدی نام پکے اسٹام تیار ہوں ایسے خوشاب دے سامنے روڈ سے کڑا کر کے ٹوکے نال لا دے سارے قلم تون کتاب نام شایا کرنے والے ایس کمپنی کے نمائندے او ترجمہ کرے بھی اس کمپنی ہاں ہوجے کیا بھائی کی لکھد مولا کائناس مولا علی شیر خدا اللہ تعالیٰ مکتوب شریف مکتوب کے الفاظ نوٹ کرو فرمانے نے مولا کائنات جس اصول جس طریقے نے ابو بکر امر اس مان کی نا جس اصول دے نال جس طریقے دے نال لوکہ نے ابو بکر عمر عثمان دی بیعت کی تی اسے اصول اسے طریقے نال لوکہ میں علی دی بیعت کی تی نا بات نکلے فقیر دمیدار کہ جو نکلے تینا ضرور رکھاں گا ابو بکر صدیق نو بک بک کرنے ہو نبی پاک دے دلافا خلافا سلاسا دی شان چر ٹرن والے ہو کم از کم اور کچھ نہیں او مہبا نے علی کم از کم علی شیر خدا دی من لو جس طریقے نے جس اصول نوکا نے دیکھو میرا ابو بکر عمر عثمان کی بیعت کی تھی سے سے طریقے میں علی بہت کی پہلے ابو بکر صدیق کا نا لیا کے دجے عمر فاروق کا نا لیا کے تیجے تسمانے گنی کا نا لیا کے چوبے مولا علی نے اپنا نا لیا اس ترتیب تو اس بیان کو ثابت کر پہلی خلافت خلیفہ تم بلا فصل اگر کوئی ذات ہے تو ابو بکر صدیق کی تجری عمر فاروق کی دات تیجی عثمان غنی دی چوتھی میں مولا علی باہر حال دوستو میں حضرت سید نابو بکر صدیق کہ آپ سماعت فرماؤ تفسیر کبیر حوالے نال امام فخر احمد اللہ دے اندر بھی اس واقعے دخل فرمایا درج فرمایا اور امام فہدین لازی رحمت اللہ کبھی دے حوالے دے نال گرن والا تو ول والی کمپنی کے نمائندے نے ایک کتاب ہے اے چھوٹے سائز کی تقریباً اتنی کتاب سو سفے تو کچھ زیادہ ہی صفات مشتمل کتاب کتاب کا نام ہے حیات برضقی رحمت علمی صلی اللہ علیہ والا علیہ و صحابہ و بارک و سلم کے متعلق علماء کون باند سمجھ گیا ہونا آمد. کا مسلک اور عقیدہ کا مسلک ایک کتاب سفا نمبر سٹ کنا بولو سفا نمبر اتنے موٹی سرخی لگی ہے ابو بکر صدیق کا عقیدہ الحمد للہ اگر سیابہ دقیدے دے, دے مطابق عقیدہ تہن اس پوری دنیا تے نظر آئے گا تے اہل سنت و اجماعت سنی انفی بریلوی مسلمان عقیدہ نظر آئے گا کڈو کتاب حجاط بر رحید احمد اللہ مین سفا نمبر سٹ کڈو تفسیر کبھی امام فروزی راجی رحمت اللہ او تفصیل کبھی حوالے نال اپنا جناب واقعہ نقل کیا کی, کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے وسیعت فرمائی کی وسیعت فرمائی جدو میرا وصال ہو جائے میں فوت ہو جا میری چار پائی جنادہ اٹھا کے نبی پار دی بارگاہ بچ لے جانا نبی کریم صار گائے وچ رکھ دے تیرا وہر وچوں اندر داخل ہونے دی اجازت مل جائیں دروازہ خود دو خود کھل جائے تے منو حضور دے قبر انور دے اندر جنی آپ دے مزار وچ۔ آپ دے پہلو اج دی دفنا دیو دئیو تے جے اجازت نہ ملے تے مومنہ دے عام قبرستان وچے دفن کر دئیو وقت آیا تو جب میں مختصر کنا وقت آیا آپ دی وسیعت دے مطابق جد آپ کا جنازہ تیار کر کے لوزا اتحر دے سامنے مواضا شریف دے سامنے رکھا گیا آپ کی وسیعت دے مطابق ارج کیتا گیا ویخو سحافیوں کا عقیدہ کنہ دقیدہ ایس کمپنی کا عقیدہ نہیں سحافی کا عقیدہ جب آپ کی وسیعت دے مطابق چار روپائی اٹھائی گئی لوزا دے سامنے لے جائی گئی دے آپ جی وسیعت مطابق کی تا گیا حضور ابو بکر حاضر آپ دفن ہونے کی اجازت چاہیے حجاتے رحمت للال امین کد لکھے روزہ اتحر دا دروازہ خود کھل گیا برا کھچ کی آواز کر کے آپ سبحان اللہ روزہ اطہر کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور ارا وا اطہر زندہ و حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ادخ لبی با لحبی قل پہنچا دیو محبوب نو محبوب کو پہنچا دیو کیوں بھائی سارا نبی کہ نہیں سنگا نہیں نبی سنگا نہیں جی سنگا تو حوالہ دیو آخ آ تننے والا پل دیکھو چلا لارا شریف میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سادے سبد آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان تیرا فرمان رغور نہ سنو دلال خراش شریف کا جو لکھی ہے او دو اچھ حدیث موجود فرمان مصطفیٰ موجود فرمایا اصماؤ صلاة آل محبتی و فو فرمایا جیلا بھی میرا محبت, والا جیلا بھی میرا سادے محبت نبی پاپ مانا جا نال محبت کرا محبت ہے پیار نال تے درود پڑھنا نبی پاپا دا درود بھی سننا وا ت ایک جگہ بیان کیتا نا ایک آ گئی بلکہ میں خود اپنے کنا ایک آواز سنی ہو جواب کوئی نہ بنیا ایک ملا تکویر کرتا پیا او گیا کون من کر ابھی بھی مننے ہوں کہ روزے دولوں نبی سنتا بھی ہے دے دولو جڑا روزے کو لو ہو سنتا جڑا روزے کو لو ہوبی پہچان بھی کہ مارے کو پجایا چنگا شکر ہے شکر ہے کچھ من لے لیا کچھ تھوڑا نیڑے ہوئے میں کیا گوا صرف تیری منا کہ اپنے کابرین کی ایسے حدیث کی شرح موجود میں ادلا جا خادم تے ادلا جا طالب ہی لما اس حدیث کی شرح مطال مسروات علامہ فاسی کتاب ایسے حدیث دی شرح کر دیا آپ مانتے نے یعنی تن بغیر کسی دے نبی اپنے گلام آواز نا پہچان بھی بغیر واسطے بغیر جنا چ میرا مطلب جلا سنتا ہے ترا دش ہوئی ہے کہ روک دے نڑ میں اچھا. اپنے گھر لوگے جلاؤ لفام کدو جلاؤ لفام وسلام الحمد للہ بریلی سہن شاہ اور نائبِ حضرت محبت شاہی رسول مولانا علامہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب شاہ العدیس تفصیل لیل پوری دے دروازے دے ٹکڑے کھادوس پیر کامل درید آ جا نا محمد صدق بولو محمد صادق جہے خود فرمانے ہوں نے سادک ہوں اپنے قول میں صادق خدا گوا صادق ہوں اپنے قول میں صادق خدا گوا سچ کہتا ہوں کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے صادق پیر نے رب کی کسمت میں جدوں کی ہو سنبھالی ہے جدوں کی ہو سنبھالیے اس نچیز نے اپنے پیر بولدی نہیں دیکھا شریعت کے خلاف قدم اٹھا دیا نہیں دیکھا خدا دی قسم اگر کوئی مستی عمل کردی دیکھے سنت اپنی جگہ واجبات اپنی جگہ نہیں خدا کی قدم ایسا پیر جیسے شیر سادک آتا ہے کی کہ جس کی ہر ہر ادا سنت جس کی ہر ہر ادا سنتے موستا پا رجبے جنہیں زیارت کیتی کی جانتے نے کامل جس کی ہر ہر ادا سنتے موس پاکستان و شناختی کارڈ والا رواج چلیا نا شناختی کارڈ لازمی لازمی بناؤ اگر نہ ہوگا تو جنابی اور خلاف مہم چلائی جائے گی اور خلاف جناب کیس کیتا جائے گا ساڈے حضرت نے سیول کوٹ تو لے کے اسلامی شری عدالت آپ نے قسم خدا دی ہر محل پہنچ کے حکومت کے نق چمان ڈر اپنا دم کر دکومت نق چ نکیل پا کے نچایا کہ شریعت مستفا کے خلاف اس فوٹو سے اس بر پرستی نو رواج محمد صادق کدی بھی شناختی کارڈ فوٹو والا نہیں بنوایا کہ فرمایا پاکستان حضور دے نام تے حاصل کیتا اور او سرکار دے نام کر ملک حاصل کیتا ہے اس ملک میں نبی دے نظام دے خلاف چلو محمد سادک کدی برداشت نہیں کر سکتا حکومت کہہ جی ساری پوری دی پوری مشینری جہی ہے جناب سارا جناب قطریا تریا -تر رہ جائے گا برباد ہو جائے گا یہ جناب ہی سارا نظام ہی بگڑ جائے گا آپ نے فرمایا جب خوجی شریعت کے خلاف قدم اٹھا کے بت پرستی نو رواج دے کے اس مشینری نو تہ غلط پرزا لایا محمد صادق نے غلط پرزے برداشت کر پھر آپ نے فرمایا بت بخت اگر ایسا ہی نہیں کر سکتے کہ کم از کم جہرے لوگ اسرام کرا دیں اس نک ترستی سمجھتے نے انہوں نے کم از کم مستق نہ کرا اچھا فیصلہ محفوظ فیصلہ محفوظ, محفوظ, محفوظ ایک گل کہی انہوں نے زبانی اللہ کی قسم انہوں نے منیا کہ مولانا کے دلائل مضبوط ہیں مولانا کے حوالہ جات دلیل اور حوال مب... دلائل مضبوط ہیں لیکن ہم مجبور ہیں کچلا کھا کے مر جو جو مجبور جلیجر کے خلاف قدم اٹھا دا کے نگ ڈوک کے مر نہیں جانے ہر الیکشن تے اسلام اسلام اسلام تجد اسلام دی باری آئے تو خانہ خراب ہو جا کیا جواب ہے چرمت ہو تم خدا کے سامنے بہرحال الحمدللہ ایسے پیرے کامل دے موری تو جو حوالہ غلط ہونا کے جائے دیا گا پنجا ہزار تے بڑی دور ہے تو پائی بھی کولو منگ کے دیا میرے واسطے خنزی ہی رے ان شاء اللہ اپنی گیلا دیا جی غلط سبت ہوج تو آلا گا ہو غلط سبت ہوج یہ اللہ غلط ہے میں کہا چلو جی اگر دی اے, جی اے عبارت یعنی بلا واسطہ تن اگر اے دی جناب اگر تصیا کوئی میرا مطلب ایک دور جی گل تصابت ہی میں نہ چلا اگر دلال دی نہیں منتا اگر متعلق مسرات بھی نہیں منتا وہ سمدھانا جی نو ترام کو علیہ علاج تیرے اکیدے چوکی دے جناب جی دی کتاب نا نہیں لینا محفل پاک بولو محفل کچھ بولو محفل کاڈ کے دیکھ لو جناب جی جلال فاضل الصلوۃ والسلام اللہ الہینام نام من عبدی علیہ اللہ سوتو ہے لیسا من عبد یصلی علی یا الا بالغنی صوته ہے سو کا ہے سو کا ناد غور کر لے کہ ندی پروانے نے میرا غلام جتھوں بھی میرے درود پڑے میں وہ اتو ہی دا درود سن لینا ایسو کانا پہ لفظ کیوں شاہ جی ایسو کان کیوں نکیے ہم یہاں پر پڑے اور وہ سونے ہم یہاں پر پڑے اور وہ سونے ہم سننی ہنسی بریلوی مسلمان اس خوشاب کی جامع مسجد نورانی میں پڑے اور وہاں وہ سونے مستفا کی پہ سام پیلا کو سلا مست پہلا او اور آلہ حضرت عظیم کے رسول تاجارے بریلی مولانا ناشو امام محمد رضا فال بریلی رضی اللہ تعالی نلام شریف چھے اس طرح سرکار دی اقدس بیان کر دے کہہ رہے پر مایا دور دی کان دور نزدیک دی کے سنے با لے وہ لا لے کرام مت پے لا دیکھے پیسے بےکوف تدھو تم کو ٹبر ہے آدھے نبی نہیں سندا پاکستان والیاں دی مدی والا نہیں سندا سنتا نو پوچھو واقعہ یہاں دے سامنے لیاؤ جدو حضرت جدو لمبی آز سید ابراہیم خلیل اسلط اسلام نے خانے کاوے کی تعمیر مکمل کی تھی نا یاد ہے <تصفح> رب کا گھر مکمل اللہ نے فرمایا میرے پیارے خلیل آزرا کیوں فرمایا میرے خلیل آواز دے سبحان اللہ آخو سبھان لا پیارے خلیل حکم رب جلیل فرمایا کڑا جا ات مار لوکا نو اس گھر کا حج کرو لوکانو لو بلا لوکانو نواز دے لو آواز دے خیال آیا میں آواز اچھے دے کون کو آبادی کہڑی ری ز ری تو جناب اٹھی آبام نہ کوئی بستی نہ کوئی مقام یہ اتنے کوئی ایڈا سلسلہ بھی آباد نہیں یا اللہ تو تہنا واز دے مولا میں آواز دوا گا میری آواز سنے گا کون کون آہ. رب کریم نے بہت پیارے خلیل آواز دینا تیرا کام اور تیری قیامت تک, جننے بھی آن والے نے جننے بھی تک آن والے نے ماں دیا پیٹا باپ جننے بھی قیامت تک آن والے نے آواز ایک تک پہنچانا میں رب دن دنوں ایڈا کلا پار پاڑ کے جن نبی تو ہی نہیں ہوں؟ تیرا امرکی سر کچھ چوڑا تو سن بھائی تو انکار نہیں نا کرتا انسان کی یاد دے ذریعے تیرے, تیرے جراتب خان والے دی. او تیرے آتا دی. تیرے گرو کی آواز نو میل دور تو اگر اونے سن لئیے بدبختہ بخت مدینے والا نہیں سنتا انسان تیار ضرورت مشینری ہو جائے جناب نہ اپنا کی نہ دی ضرورت ضرورت وائرلس سسٹم کی ہوں ٹائلکس وغیرہ کی ہوں خدا دی قسم یہ ہی کوئی نہیں کوئی وائرلس سسٹم نہ کوئی ہیلو ہیلو پھر کہا رکھنے گنبدے خضرہ وچرام فرمان بہیات حقیقی غلام آواز کی تھے دیندہ رہا گھور کر کڑتے سعید رہا قرآن اپنا جنات پاریش تے کتابات بیان تے نو چل جائے غلام آواز کی تھے دیندہ مکہ دی سرزمین تے تے آقا ککھے مدینے دی سرزمین تے حضرت ام المومنین ام محمونہ مومنہ دی ماں آپ فرماتے ہیں اللہ تعالی عنہ کہ اس رات سرکار میرے کر تشریف فرما আসেন تے میں کی دیکھیا رات دا حصہ ہے کچھ حصہ گزر چکا ہے کچھ حصہ باقی ہے پر این معلوم ہوندیا او حصہ کیوں ہو جاتی جے دے بارے چاری تے کھڑی پماندے نے پچھلی رات رہ مت رب کرے بلند آوازا او بخش منگن روالے موجود رات کا کچھ حصہ بیت گیا ہے کچھ حصہ باقی ہے پہلے تو امر مومی ممونا فرمایا مکے کاجرت کرافر لگیا پتا انہوں نے آپ کے گھیرا پا لیا حضرت تو فرمانے گھیرا بڑا زبردست انہوں نے کافر پا لیا جی ان تنگ ہوں جا ہیں تو میرے دل و رہجیس اج ایتھوں بج کے نکلنا بڑا اوکھا نہیں ایتھوں نکل سکتا لیکن یکا جک یک میرے دل چواز اٹھی راجیو گھبرا کہ مار تاجدار مدی نواز کرم کافرا میں چنہ دے, کیرے دے, دے؟ آمد بولو کافراں دھیرے دے. دے. مجھے کافر کھدے کافر اگے کافر ہر پسے کافر ہی کافر تنہے ہونا بے بیچے جنہوں جی میرا کیرہ تنگ ہوندہ جا رہے آئے کافر بیرے کیرہ تنگ کرتے جو, جو میرے قریب ہو رہے ہیں جی جنہوں میں بے کیا کہ ہونے نہ رہے میں نو کابو کر لینا ہے کہ میں کی کی تا فرمانے میں کافران بے کھیرے رچی مدینے والے آقادی بار گاول مو کر کے عرض کی تا انصر نیم یا رسول اللہ جانبی جانبی جانبی سیدی مرشدی ہاتھ کھڑے کرو مدینے والا بھی سن کے راضی ہو جائے میرے غلام میرے نام کے نعرے بلند کر دے مینو یاد کر رہے ہیں سیدی مرشدی جانبی جانبی جانبی سیدی مرشدی اللہ سلاہ کا نام پاک آئے تو دروشی بھی پڑھیا کرو چالی فائدے حاصل ہوتے نے دس گنا معاف دس نیتیاں درج دس درجے جنت <سلام> نام ہی بلند تو دس باری ربی بارگاہ سلام نہ کری ہے محمد دے اربی یہ ہی محسر میں کام آتا ہے یہ نام کوئی کام بگڑ نہیں دیتا بگڑے دو تا بنانا میں محمد اپنے گارا اپنے بھی لکھے دے کہے وال دیکھو کم جانا لکھا جہ شخص دی لات دے دے دن نبی پاک دی دے درود پڑے پڑنے دی شخص دیا سوہت پوریا پرو دے گا کیا ہو بھائی یہ سان درو پڑن تروک دلہ پڑھو کسی کوچوان دیا شاعدہ انج بولی اے اے اے تو بانگ نہو خسما نو تغیر نہ پڑھنا تیرے بزرگا جنہیں کواتب لے لے کے کھانا فتو کٹ کے وخی آخیا بانگ ن بھی پڑھنا جائے سامنے پونی جگہ آرمیان دو سعودی عرب کا فتوا یہ میرا شایا کیار چھ سال کا عرصہ پیاتار تقریباً تری پینتی ہزار دی کی تعداد اشتہار چھپ کے ملک بیرون ملک پہنچ چکے آج تک اس اشتہار کو ان شاء اللہ مت پوچھ دیئے فقیر اشتہار کا جواب نہیں دے ہر حال پسند اپنی اپنی مقام اپنا اپنا کیے جاؤ میں خارو کام اپنا, اپنا اپنا الحمدللہ رب العالمین خدا دی قسم سادا کی قسم سڈا کی حق سچے حق کے اور دا عقیدہ ہو یہ بی گیا با باقی تو میں دیکھا سرکار یا کو اٹھے، دا دروازہ کھولیا باہر تشریف لیا حضور دا سے سہبی کی کہ میں کالو بچ کے نکلنا پڑا تو مشکل جی جی گھیرا تنگ ہوا آخر جی تو میرے دینے چاہئے بات ہو جی تیسر یگا یا تم میرے دوبان کو الفاظ جاری ہوئے مدینہ اے آقا دی طرح مو کر کہہ دیکھیں انسرنی یا رسول اللہ جیسے آپ نے کہا انسرنی یا رسول اللہ کتھے مدینہ منورا دینگ اور کتنے مدینا منورا تو تقریبا تین سو میل دور مکہ ہے. سنا چیز نے ایک واری نہیں دوڑت کی ان دی زیارت کی, کی, کی, کی جدرو لانگ دے گئے رنگ لگے جدرو لگ دے گئے رنگ تو رنگ لگے لگا تو پھر پڑھ کے کیوں تنگ لگا نا کمڑی والے دی نگاہ کرم نہ کلمہ بھی نصیب نہ ہوں تین ایمان دی دولت ہی نہ لگتی نہ قرآن لبتا نہ ایمان لبتا نہ اکان نہ خود رحمان لبا مدینے والے کا کرم ہی ہو رل کے پڑھو جمو دے گئے پیار پیاری والے والے ول فجر پیاری پہ شانی والے یا سیندیا مبارک تے سونے بندہ والے الم نشرا دے پیارے سینے والے و ما یتی پڑ دی پیاری تے سونی زبان والے ول دے پیارے زمانے والے لامرو پیاری جان والے جد اللہ مبارک سونے پیارے ہتھاں والے بج دے نورانی دے مبارک مبارکی چہرے والے آتا جدروں لنگ دے گئے رنگ لاؤ دے گئے نالے اجڑے دلانوں بس دے گئے نالے اجڑے دلانوں بس دے گئے جد جدروں لنگ دے گئے رنگ لام دے گئے جے ابو بکر, بکر والوں جناب جی گزرویا ایسا رنگ چڑھیا ابو بکر ہی نہیں رہن دیتا بلکہ صدیق بنا دیتا جے عمر والا پھیرا وجہ تے فاروق بنا دیتا جے عثمان والا نگاہ ہوئی تے زنورین بنا دیتا جے علی والا نگاہ ہوئی تے حیدر کررات تے شیر خدا بنا دیتا جے حسنین والا نظر ہوئی تے حسنین ہی نہیں کریمین تے یہ بین طاہرین کما جی رہن نہیں یہ رہن حسن حسین بنا دتا جنتی نوجوان جنتی بنا دنگ دے گئے لنگ لاؤ دے گئے جد رو لگ دے گئے لنگ لاؤ دے گئے, لانگ لانگ دے گئے نال اجڑیا پستیا بسا دے گئے نالے ٹوٹیاں دلانو بسا دے گئے علیہ لاؤ سکار اٹھے دبا میں تر پی کہ اس ویار کتنے تر پی نے کدھر جا رہے ہیں فرمانجیا نے جدو سکار کردہ دراغا کھول کے باہر آئے تو میں سننی آ نبی پاک نے مکے تے سے بلند پہ میں می کا کا کا نصرتا نصر نصر نصر او میرے مکے والے گلام کافیر نرگے میں پسے ہوئے اوکھے ویلے یاد کرنے والا میں تیرا کا حاضی راضی راضی رو مدد کیتا گیا مدد کیتا گیا تم مدد کی گرکتی معاملے سندر جن یون تیورس کون کون فرماندو کی فرمان لے فرماند نے فریاد امتی جو کرے زار میں فریاد امتی جو کرے حال دار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خطر نہ ہو اور بڑے مان کیا واللہ خدا بھی قسم وہ سن لیں گے تو فر فریاد کو پہنچیں گے پر اتنا بھی تو کوئی فریاد کرے دل سے دلوں کے نبی پانو واپس مارے دیکھو مدینے والا کور د چون دا اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اللہ کے سوا کسی کو نہ مان اسٹیج ممبرا ارے رام سرے سرے بادا یہ کہنا اللہ کے کی سوا کسی کو نہ مان تو یہ لوگ تحریر تقریر کد کے بھوکو تبیعت مان نا لکھا اللہ کے کی سوا کسی کو نہ مان بات نہ ہو فکیر زمے دار تبیت مان کڈو یہ نام نہیں آتی کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ مان جد رب دی عبادت خالی سا تن اپنے حساب سے جدو کرنا ہوں گے کڑکنا بھی فردتا اپنے آپ کو خرک سرابل مستقی سراب ندی نا انتا لما وائرل مغو لے جاؤں اللہ کے سوا کسی کو نہ مان بس اللہ ہی اللہ ہی اللہ ہی, ہی جدو یا اللہ چلا ہمیں سیدھی رات چلا ہمیں رات اللہ دینا علیہم چلا تیرا ہی نام تل پہ چلا جنا تیرا نام ہوا ہے معلوم ہوں خالی ستان عبادت کردہ اللہ گلام جنا دلا چلا جی انام ہوا یہ راہ چلا, دراتے چلا تیرا گز تے گمراہ کی بولو آدھے کہ نہیں آی ستان رب جی عبادت کردے یہ آدھے نے سلاد جی رات رام حسین بن کے ٹوٹے کتوں کا تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے اس تمدار برابر اللہ تعالیٰ تیری اٹکے تو وکیلوں سے کرے اس تمدار اور میرے تیرو مصطفے تھوڑا مجھوا کس مس مجھے سورت میں تو تھوڑا تو سرد منگا سارے مستفا پرچا موجود ہے پڑھو وہ مانتا ہے گا فرمانے تیری اٹکے تو امریکہ سے کرے اس تمداد اور رسول اللہ سے گلتی ہے طبیعت ہاکم حال ہاکم ہاکیم دا دو دے یہ کچھ نہ دے ارے مردود یہ مراد کسا خبر کی ہے مرد آخری واری رشتہ اندازہ منکرہ امریکہ کو مرن منگ چوڑیا کوگنی سال اللہ بے پیارے مردود... کے پیارے محبوبہ کولو مرد منگائی گلا خری کر میرے کیس%, انشاءاللہ کے تیری پوری ضرورت جناب ہے میں کڑھ کے رکھا نے حضرت امام محمد رزاد خلاف تو سننی آئی نے خدا فضل تاز دیتے نعمت میں اور میرے شہر بھی کدی کدی موجود ہر طرف ہی رزوی رضوی ہوئی ہے نبی کے گدا پیری کیا, کیا بات ہے اور میں اونا بھی شے, اونا بھی شے تے. اونا مان کر دیا جناب جی اپنا میں حدیث نئے مدد شیر ببر سودا نے نبی پاؤ دے صدقے ماں نے خدا دے صدقے مجھ کو بنایا ایسا بد مزہ کے میں نے پر سچے اڑا دیے ہو سکتا ان کو گھر بیچتا کوئی آخ بھائی دیکھیے دیکھیے نا اس میں حوالہ جا تو دیے لیکن یہ مودی بڑا ہار نکلا ہے ہار بڑا خبرتا تھا بڑا ہار تھا بڑا چلنا تھا بڑا ایسا غلام کو کرے ہاں حوالہ جا تو دیا تو لیکن محلت نہیں دی ہاں اگر محمت دیتا تو پھر دیکھتی محبت دیتا تو پھر میرے عزیز شریف دین نظام دن کیم دن دیکھتا پھر دیکھتا میں اس ماحول پہ پچاس ہزار حوالہ گلو سابت ہونے کہ کیسے لیتا کر ہاں یہ تو بند ہو گئے بڑے خطرناک لا کوئی کوئی ٹانگڑ آئی دیتی اچھا چلو نہیں چلتا تو نہ چلے سی تو چلنے دے آڈے چلنا ان شاء انشاءاللہ کئی چل جائیں بس بھائی بس کوئی گل نہیں یار کی کر کے گئی ہے کئی کری کری کہ نہیں نہیں تند کر یار نہیں اچھا چلو باہر حال دوست نے اپنا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے خوش توجہو بھائی گل کر دن گل اٹی ہوں نہیں تو میں کرتا پہ لیکن اگی گل کچھ آ رہی بندہ باد نارا تک پوشاب کے رحم والے سنی ہنفی بریلوی مسلمان الحمد اللہ شکر اے مجمے کوئی نہ ایسے سگھی آئے نیری گلوں نوٹ کرتے پی نے گورنر سن بھی رہے ہیں دل دماغ میں جگہ بھی دے رہے لیکن پل جا کرو ایدو ایدو کرنا جا کرو. پلے کر بنو گل یہ کردہ کہ محلت نہیں دیام دن کام دین شریف دین, دین کرم دین اگر مہلت دیتا پہ تو پھر دے مہلت سن لو سنو. اج دی ایک دی نہیں ایک اج کی رات کی مولت نہیں کل دہڑی مہلت نہیں ایک ہفتے مہلت نہیں ایک مہینے کی مولت نہیں نہی، نہی، ایک سال پانچ دس سو سال کی مہلت نہیں جن کی میرے رب کریم نے چلو بہ جاؤ بڑی مہربانی چلو بہ دو کوئی گل میرے رب کریم نے نہیں لینا نام نہیں لینا محفل پا کے ہٹ گئی ہے محفل باک محفل بھی نام نہیں لینا بس تھی سمجھدار ہو ماشاءاللہ اللہ ماللہ غلام محمد صاحب تاری تربیت کی ہو جا جناب کی ماشاء ماشاءاللہ جتے جناب نوجوان سونے پیارے سنی شیر موجود ہوبیت کرنے والے ہوئے میرا مطلب اتنے جنابوں نا ضرور لینا جن بالت میرے رب کریب نے والا جن نے آدم سلام نائدہ نہیں موت کنی کیا تین قیام ہے کہ آمد امور میں رب کی, کی سنت عمل کر دیا کردیا منکران دی ساری درنیجت نو میں کہ آمد تک واسطے موت دے کے رب کی سنت عمل کرتا اعلان کرنا ایک حوالہ غلط ثابت کر دو فکیل دا ایلان ہے فی حوالہ پنجاب ہزار نام سر قلم خون لاس پیپا ہو رہی نے یعنی. کیشتیں ہو رہی یعنی. نے تسلی نہ سنو گھ وڈیریا کول بلا کے بٹھا کے ٹھیک لا ثابت کوئی تو کام بند ان شاء اللہ <سؤال> منقرا قیامت سر فقیر کا بیان کیا حوالہ غلط ثابت نہیں ہو سکتا یار دندہ سو بت باقی زاوانا الحمد للہ رب العالمی ضروری کلی ہا سلیا میں ہاں خادم منن والا میں مولا علی منن والا میں مولا علی